اگر کسی حافظ کے کسی حافظ حافظ قرآن کی زبان میں لکنت تو کیا وہ تراوی میں قرآن, قرآن قرآن کر سکتا ہے یا نہیں اب میں آپ کو اپنا تجربہ بتا دوں کہ اصل میں قرآن کو رٹا جاتا ہے عام گفتگو میں تو لکنت ہوتی مگر میں نے کئی حافظ دیکھے جن کی زبان میں لکنت ہے مگر قرآن پڑھنے میں لکنت نہیں ہوتی کیونکہ اس کو رٹا جاتا ہے رٹنے کی وجہ سے پڑھا جاتا ہے بلکہ یہ بات میں اور بھی آپ کو بتا دوں ہے تو بہت بری معاف کر دیجئے یہ جتنے ہکلانے والے لکنت والے ہیں جب ان سے کہو گانا گاؤ تو گانے میں نہیں ہک یہ عجیب بات دیکھیں آپ گانا صاف گائیں گے آپ کے سامنے گانے میں نہیں ہکلائیں کیونکہ وہ ہٹا کر کے یاد کیا جاتا ہے تو حافظ جو ہے وہ قرآن مجید جب تلاوت کرے تو وہ قرآن کی تلاوت ہمیں اس لیے نہیں ہک گا اس لیے نہیں لکنت آئے گی کہ وہ رٹا لگا کر یاد کیا جاتا اور جو چیز رٹ کر یاد کرائی جائے تو پھر اس میں لکنت نہیں ہو فرض کیجئے اگر کوئی حافظ ایسا ہے کہ جس میں لکنت کی وجہ سے ایک لفظ کو ایسے کر رہا تو ایسے آدمی کو چاہیے کو تراوی نہ پڑھا